کسی صاحب نے پوچھا کہ سڑکوں پر مذہبی اجتماع کرنا کیسا ہے وضاحت کریں ایک سوال تو یہ مسئلہ یہ تو آپ یہ پوچھتے نا کہ مذہبی اجتماع کا یہ پوچھیں پہلے کہ سڑکوں پر دعوت ولیمہ کرنا کیسا ہے سڑکوں پر جو ہے وہ جناب ختنہ کے لیے دعوت کرنا کیسا ہے سڑکوں پر بچوں کا عقیقہ کرنا کیسا ہے سڑکوں پر گانا بجانا کرنا کیسا ہے تو جن سڑکوں پر روز رات گانے بجانے ہو رہے ہو جانے کیا کیا بدتمیزی ہو رہی ہے تو وہاں تو آپ کی نظر نہیں گی یہ شہ تو آپ کو نظر نہیں آیا مگر افسوس کہ آپ کو مذہبی اجتماع نظر آئے کہ ان کا سڑکوں پہ کرنا کیسا ہے تو عزیزان محترم اگر سڑکوں پر یا کہیں پر یہ اجلاس ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لیا جائے دن کی بات کہی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جب کہ سڑکوں پر اور دوسرے بھی کام ہوتے ہیں یا تو ایسی پابندی آئند کی جائے کہ سارے پر کوئی مذہبی اجلاس نہیں ہوگا نہ دنیا بھی ہوگا نہ مذہبی تب تو چلو بات مان لی جائے آپ نے دیکھا کہ سو آدمی ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو بندر روڈ آٹھ آٹھ گھنٹے کے لیے بند ہو جاتا ہے اور کیا آپ نے کہ پتا چلا کہ بیس آدمی کا جلوس جا رہا ساری بندروں سے گاڑیاں جو ہیں وہ صبح سے اٹھا کر کے پولیس والے لے گئی تو جس معاشرے میں یہ ساری باتیں جائز ہیں تو پھر اگر مذہبی اجتماع سڑک پر ہو رہا تو آپ کو میرا خیال ہے تکلیف نہیں ہونا چاہیے